قد ارسلح نو احن اللہ قومی بے شک ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو کافر تھے فقالا پس آپ نے فرمایا یا قوم بدو یا قوم بد اللہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو ما من اللہ غیر اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں انہیں یومین اوین بے شک میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا کہ وہ تم پر آئے گا قال او من جس طرح ہم جانتے ہیں کہ مالدار لوگے دار لوگ حکومت والے وہ اکثر دین سے دور ہوتے ہیں اور عوام تو ان کے پیچھے ہوتی ہے تو حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کو جھٹلانے والوں میں وہ قوم کے سردار تھے اس قوم کے سردار بولے ان بے شک ضرور ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں نوال ق یا قومی آپ نے فرمایا اے میری قوم لئی سب بولا میں گمراہ نہیں ہوں والا رسول من رب العالمین میں تو صرف رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں ابلغوکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں وہ انصاف اللہ کم اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کی بارگاہ سے میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے اَوَا عَجِبْتُمْ کیا تم نے تعجب کیا حیرت کا اظہار کیا اَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ کہ تم ہی میں سے ایک مرد پر تمہارے رب کی نصیحت اور وہی نازل ہوئی تم اس پر حیران ہو یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ جسے اللہ تعالی مقام و مرتبہ تھا فرمائے رقم یہ وہی اس لیے نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ولی اور تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو وقم تو رحم اور یہ وحی اس لیے نازل ہوئی کہ تم عمل کرو اور تم پر تاکہ رحم کیا جائے اس پر تم حیران کیوں ہوتے ہو فکر پس ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا ساڑھے نو سو سال تک وہ جھٹلاتے رہے ساڑھے نو سو سال اور ہر دفعہ وہ یہی کہتے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا انہیں ساڑھے نو سو سال ڈھیل دی گئی لیکن وہ نہ مانے پس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی ودین کی اور ان لوگوں کو نجات دی جو فلک میں یعنی کشتی میں سوار تھے لبو بھی آیاتینا اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان نہ کانو قومن امین بے شک وہ اندھی قوم تھی کہ جس نے حق کو نہ دیکھا وہ حق دیکھنے سے اندھے لوگ تھے طوفان کی مکمل تفصیل انشاءاللہ شاء پارے میں بیان کی جائے گی یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا یہاں پر مختلف قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکت کو بیان کیا گیا اور نصیحت ہے کہ اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی گرج سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو